حضرت علی نہ میں ارشاد فرماتے ہیں معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو